الله. ومن يضلله فلا هادي يا الله ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك الله وانا اشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم و اشغر الامور مختصاتها وكلها مختصات بدعا و كل هديعا قن وكل, وكل لا النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من الإساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وان زدنا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و آل محمد كما بارك على إبراهيم و آل إبراهيم بسم الله لا كامين نجي اما بعد فاعوذ بالله من الشياطين الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا كَأَنَّ يَوْمًا يَطُلُّ مُخْلِصِينَ لَا فُتِي هُنَا قَاعَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وزار کبھی بینک لا ہر قسم حمد و تنا تعریف اس مالک الملک رب العزت وحدہ لاشریق نائق ہے کہ جس نے باوجود اپنے بلند مقام ہون دے اپنے عالی مرتبت ہوں دے اپنے بندے نل بڑا ہی قریبی تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ سام دس بڑے ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جڑے اللہ نل اپنا تعلق وابستہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں اور بڑے ہی بدنسیب سے بدکسمت ہیں وہ لوگ کہ جڑے اپنے رب نالوں اپنا تعلق منقطع رکھتے ہیں اللہ نال تعلق قائم ہو جائے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی مشکل پھر مشکل نہیں رہی کہ جی اللہ تعلق منقطع ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز آسان نہیں رہی ہر شہ مشکل تو مشکل در ہو جائے ہر انسان کی ایک خواہش ہے کہ میری زندگی اچھے طریقے گزرے اتنی نان گزرے سکون اور چین نل گزرے لیکن اس خواہش کی تکمیل واسطے جڑا طریقہ دسیا گیا ہے پوری طرف توجہ بہت گھٹی بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے ایسے اسباب اور ذرائع اصا ڈھونڈنے اور تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں جنہوں اصا اطمینان اور سکون کا ذریعہ سمجھ لیا ہے حالانکہ نا اندر نہ اطمینان ہے نہ سکون در حقیقت جس چیز اندر اطمینان اور سکون سی وہ سانوں یقین ہی نہیں آیا آؤ ذرا دیکھیے کہ اطمینان اور سکون کی دولت کتوں مل سکتی ہے کس طرح مل سکتی ہے اور وہ او ذریعے وہ واسطے جانا اصل سکون اور اطمینان کا باعث سمجھ لیا ہے باقی یہ سمجھ کتنی غلط ہے کتنی نا تجربہ کاری ہے یہ کا جائزہ لے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب پاک اندر بڑے واضح الفاظ اندر ارشاد فرما دیتا ہے آمَنُوا بِذِكْرِ اللَّهِ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں ایمان کی عالت نصیب ہو گئی و تتم ان ذکر اور اللہ ذکر نال انہوں نے دل مطمئن ہو گئے بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں دلانو اتنی نام صرف اور صرف اللہ کے ذکر نال ملتا ہے اور کسی شہر نہیں اگر تو تھی مطمئن ہونا چاہتے ہو سکون نل زندگی بسر کرنا چاہتے واسطے صرف اللہ کا ذکر ہے اگر اختیار کر لو گے تو مطمئن زندگی بسر کرو گے سکون اور چین نل یہ آرزی زندگی گزار لو گے اگر اللہ کا ذکر نہیں اختیار کرو گے تے تو کول کنی بھی دولت کیوں نہ جمع ہوتا جائے کن بھی مال کیوں نہ اکٹھا کر لو کن بھی بڑے منصب اور اسے تک کیوں نہ سوچ جاؤ یقین کر لو تھی اطمینان اور سکون کی دولت میں نہیں تھا اعلان قرآن ہو چکی آؤ ہوں ذرا اپنے اپنے گرے اندر چانکیے کہ کیا واقعی اللہ کے اس فرمان اور اعلان پہ سان یقین آ گئے اکیم سچا سمجھ بیٹھے اگر یقین آ جانا بچہ سمجھ لیں دے کہ اتنی اللہ کا ذکر کر دے اللہ نو یاد کر دے کرتے بے گانہ نہ رہے تے جی ذلیل اور کمینی دولت کمان واسطے اللہ نو ویسے ہی چھڑ بیٹھے او دا ذکر تے بڑی بات ہے وہ ویسے ہی چھڑ بیٹھے اور پھر وہی او مہربانی وہی کمال رحمت یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں فرمایا کہ سارا وقت ہی میرے ذکر واسطے مختص کر دیو کچھ اور نہ کرو بس میرا ذکر ہی کرتے رہو میری یاد اندر ہی مصروف رہو بلکہ ایک سے خود ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ارشاد بنا ہے جلد کی فرمایا سفر رب لڑے بادتی یگ اے آدم دے بیٹے اپنی مصروفی یاد بچوں, اپنی مشغولیات یاد بچوں, تھوڑا جہ وقت میری کر میں کم کر محنت کر روزی کما سفر رب لڑے بادتی یج آدم اے آدم دے بیٹے تھوڑا جہا وقت میرے واسطے کر لیا تھوڑے جہ وقت کا انعام تین میں بہت بڑا دے دیا گا اور بھی نا ذکر کر درمایا ام لا سو رنم وہ تھوڑا جہا وقت میری یاد واسطے جہاں تم محسوس کر لے گا میرے ذکر واسطے کٹ لے گا وہ مل جائے گا ام لا سو رہا گینم میں تیرے دل ننی کر دیا تیرا دل گنی ہو جائے گا اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ گنی کو یہ دل گنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالداری دل کی مالداری ہے روپے پیسے نل بندہ مالدار نہیں بنتا اور ابھی دیکھنے ہوں کہ دولت جن بڑھتی چلی جا رہی ہے چاہیے کہ آدمی رج جائے مگر اُنہی ہبس بہت بڑھتی جائے انہوں بڑھاؤ کی فکر ہو زیادہ ہوتی چلی جاتی کسی بندہ رکتا نہیں ٹھہرتا نہیں کہ ہن بس کافی ہو گئی یا کوئی پیش کرو نمونہ کہ کسی بندے نے اے کیا ہوئے کہ ہن میرے واسطے یہ دولت کافی ہے میں مزید کمانا نہیں چاہتا میں حاصل نہیں کرتا یہ ممکن ہی لاشا جی اللہ نے ساری کمزوریاں بھی قرآن اندر بیان کر دی بڑی شدید محبت ہے اے زندگی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ایک لمحے یقین نہیں لیکن لحب لشدید محبت ہے نہیں بڑی شدید اور بڑی شدید. ام لا سدرا کا وی اور تھوڑا جا وقت کٹ لے گا میرے ذکر واسطے مینو یاد کرنے واسطے میں تیرا دل خری کر دیا گا تیر دل نست بنا دیا گا نے بھی اسی حدیث سے بڑا ان کا ایک شیر کیا نے تبندری با دل ات نو با مال بزرگی با اکلت نا سال تبندری مالداری رنا با دل ات نا مال یہ تعلق دل مل ہے جا دل غنی ہے وہ غنی ہے مال مل یہ کوئی تعلق نہیں بزرگی با اکلست بزرگی عقل دل ہے نہ با سال لے نا کوئی رشتہ نہیں بزرگی عقل دل ہوتی آدم آدم دے تھوڑا جہا وقت اپنے مصرفیت چل جائے اندر آغاز کرو کنا وقت صبح کی جی نماز واسطے مسلمان اٹھیا رات سو کے آرام کر کے تھکاوٹ اپنی دور کر کے اللہ کرد آئی نہیں اللہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ نیند نسا خادم اور نوکر بنا دیں صبح تو ایسے نوکر نو کیا جانا ہے ایسے نو کیا جانا ہے کہ جہاں خاموشی نل آوے بغیر کوئی طلب کیتے اپنے مالک کی خدمت کرے اور خاموشی واپس چلا جائے کوئی طلب کیتے بغیر تنخواہ منگے بغیر خاموشی نل ایک اور نوکر آ جائے اپنے مالک کی خدمت کر کے خاموشی نال واپس چلا جائے ان کے سوباط اللہ نے فرمایا نور نہوکرا دن بنا لے اللہ اکبر بیٹی آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فاطمہ اللہ, حضی اللہ تعالی. اور بلا مبارک بات کہی جا سکتی ہے کہ نہ فاطمہ جیسی بیٹی جی کسی ابا نو ملی جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ فاطمہ کتنے بڑی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ بیٹی دیکھ لیں گے چا چڑھ جانا اہلن و سہلا و مرحبا مر ابن فاطمہ آ, آ بسم اللہ جی آیا نو میری پیاری بیٹی فاطمہ آئی عملہ بیٹھے ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جاندے بیٹی دا استقبال کرنے کھڑے ہوں تو دو چار قدم اگے بڑھ جانے بیٹی کو ملن واسطے اگر کوئی ہوئی مناسب جگہ نہ گی بیٹھنے والی اپنے کنگوں کو چادر پیاری بیٹی چادر کرنا ہو. ہر چیز تسنو اور بناوٹ بیٹی آئی رضی اللہ تعالی ہوتا مشکی چک چک کے جتم سے پی گئے سن ہاتھ دکھائے ہاتھا چالے پی گئے گنڈا بن گئی نے میں پانی پینے واسطے دوروں میرے اسمان تو مشق پڑ کے چک کے دیا گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں کو نوکر تب دیا نا کہ جی میری ساری امت ایک, ایک نوکر موجود ہوتے نوکرا نوکرانیاں فوجا لے نا تنخواہ کر ملازم کرائی اتو کر کرتے فرمایا بیٹی ساری امتھ میں ایک ایک نوکر مل جائے تو آ سکتی نا پھر تینوں دکھ نو نوکر, نوکر کی کرنا ہے میں تین چند کلمات ایسے دس دینا تون لگی وہ پڑھ لیا کر اللہ تیری ساری دکان دور کر دے اور وہ کلمات کچھ مشکل کلمات نہیں وہ پڑھنے لگیا کو دیر نہیں لگتی بستر بیٹھو سو تو پہلے ان کلے مات کا ایک نام تصویر ہے فاطمہ بھی ہے کیونکہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ انہر سن پہلی مرتبہ انہوں نے یہ ذکر ہوا کلمات کی نے فرمایا بیٹی سونے تو پہلے تیتی دفعہ پڑھ لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دفعہ پڑھ لے کر الحمدللہ للہ الحمد للہ دفعہ پڑھ لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے سو کلمہ پڑھ کے تو سو جایا کر اللہ سارے دل ہی تھکان آپ دور کر دیں نیند تو بےدار ہے مسلمان رات ایک واگہ کر کے ٹاسی اللہم بے اسم کا مو غور کرو کن خوش نصیب نے جہاں رات میں واغا کر کے سونے تم تو پتا ہی نہیں اللہ ہن بستر سے لیٹ گیا کروٹ لیٹ گیا ہے مسلمان ہاتھ کی ہتھیلی رخسار تھلے رکھ لیے وا کرم نے جہاں ساری نیند اندر ہو جائیں صبح اٹھ کے سو پتا لگ رہا ہے رات پتہ ہی نہیں لگتا اللہ اے میرے اللہ بے کا تیرا نام لے کے واہ اپ جی تین اٹھن کا موقع دتا تو میں وا کر تیرا ہی نام لیا مقام یہ وعدہ کر کے تو مسلمان صبح اٹھ دے پھر ساری تاری اللہ واسطے نے الحمداللہ ہر قسم دی تعریف اس اللہ واسطے ہے جنہیں سان زندہ اٹھن کی توفیق دیتی باہ اما تانا حالت ایسی تاری رہی ہے کہ جیت ملتی جلتی جے میں نہ, نہ ہوئے بعد ہو پورا کر میں ارد کرنا چاہتا تھوڑا جا وقت کد لے اپنے کما چیو چ رات اللہ نے نیم دیتی تھکان دور ہو گئی وعدہ کر کے ستا صبح اللہ نے اٹھایا توفیق دیتی، اٹھن دی، پورا کر دیتا۔ ہون ہے اللہ دے ذکر واسطے، اللہ نو یاد کرنے اور سب ترین ذکر سے یاد اللہ نے نماز نو کرا دیتا۔ قرآن اندر فرمایا آ کے مسالا ذکر ہی یہ مینو یاد کرنا چاہنا ہے میرا ذکر کرنا چاہنا رہے ہیں جی نماز گائے گا یعنی یہ مفہوم یہ ہے کہ جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ یاد کرتا ہے تے جی نماز نہیں تے اور کچھ بھی کر کہ ہو نہ اللہ دا ذکر کر رہے نہ اللہ یاد کر دا. بے نماز اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا بے نماز اللہ یاد نہیں رکھ سکتا ستا آ سوال میری یاد کرنا ہی میرا ذکر کرنا نماز قائم کرنا کئی ایسے مکار فریبی دھوکے باز موجود ہیں دنیا اندر جنہوں نے کوئی پوچھنے والا پوچھے کوئی کہن والا کہے حضرت جی نماز کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھی تو وہ اگو جوب دینا چڑی کنٹے ہی نمازاں نمازاں نماز فریبی ہے متکار ہے دھوکے باز ہے شیطان ہے آ کے بھی ذکری فرمایا میرے یاد کرنا ہی میرا ذکر کرنا ہی نماز کا بہتری نماز پڑھ لی اللہ کی دیکھی ہوئی توفیق نہ چار بجے سوا چار بجے تک نماز سارے ہو گیا تو اس وقت لے کے ساڑھے بارہ پونے ایک بجے تک اللہ نے اجازت دے دی فنتا شروع اردے وقت جاؤ ہوں اپنی روزی کماؤ حلال رزق کماؤ جا کے جس ویلے تھوڑا جہا تھک ہے مزمحل ہو جاتا ہے آگا جواب دینا شروع کر دیں بلاوا آ گیا کہ آ کے چند منٹ واسطے مینو یاد کر لے ایک تیری تھکان بھی دور ہو جائے گی وہ جسمانی روحانی جی تھوڑی جی آلودگی ہوئی وہ دور ہو جائے گی میں راضی ہو جا ہوں گا پھر پھرس بشاش ہو کے اپنا کام شروع کر دلہ کدو تارا وقت منگ رہے اللہ فرما دے کہ اسانتِ آدم علیہ السلام دلائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر اور ہر نبی کے ذریعے تو کمی ایر پیچے رہے کہ سادی عبادت کرو مخلص بن کے اخلاص نل قلوس نل نیک نیتی نل یک رخے ہو کے آقے صدی اللہ علیہ وسلم مخلے ہو جائے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ اور کتنا عبادت کرو؟ نماز قائم کر لو، نماز اور نماز. اللہ نے یہ ایک ایسا ذریعہ سام دے دیتا ہے اپنے لئے تعلق قائم کرن دا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اپنے لئے ہم کلائن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کا دل کرے نا کہ میں اپنے رب نگو کسے اپریٹر کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ ایک کوڈ دس دارنگ دس د اگر استعمال کر رہا ہے بندہ؟ اللہ اللہ اس گفتگو اور گفتگو او شروع اپنے کو نہیں کہہ رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اب دسو نکلی ہوئی ہے یہ بات فرمایا بندہ فرسٹ کھڑا ہے یہ اپنی زبان رہا الحمدللہ رب العالمین. اے اے کہہ رہا ہے, آسمان تو سے ملے جواب رہا ہے اللہ سن زمین تے دیکھو درا میرا بندہ کی کہ اس بندے نو دکھا ہے اللہ کہ بندے فرشتے دیکھو میرے بندے کی دی طرف دیکھو ذرا یہاں ہاں اب جی میرے پرشتے ہو ذرا زمین سے میرے بندے کو دی دیکھو پرشتے زمین کی طرف نگاہ کرتے ہیں میرا رب بندے سے پکڑ کرتا ہوا आनी ہے یہ بندہ میری, میری تاریخ اللہ تھی نہیں اللہ بڑا کر دا فرما ہے بغیر دیکھا یقین پختہ ہے کہ میری تاریف کر رہے بغیر آ نہیں کسی میرے دیکھ میرے میرے میر بندے بھی نہیں سنا دیا بندہ کہہ رہی ہے رحیم ارشتوں جباب آ رہا ہے مجھا کا نہیں آپ کی میرا بندہ میری آس بتا رہے بزرگ کی دھیان کر رہا ہے بندہ ہی اور رم بہان مارا چاہیے مجھے آپ کی لو دیکھ لو میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کائنات نہیں دے رہی میں حکومات نہیں دے رہی ہے نگر میں حکومت بھی دے نہ صرف اٹھ میری حکومت ہے اللہ پہ مارے بین ہیں میں نماز اپنے آپ کے بندے کے درمیان تب تھی بندے تنا میری کی نے بہت اپنی آدمی اور عبادت کرنی ہوں گے عبادت کرنے, کرنے اور کوئی اور نستا ہوں کوئی مطالبہ نہیں کرتے کوئی مقبول اللہ کو منگیا جی مثال دیتی فرمایا نمک نہ ہو جائے پیسے جی بندر این نمک بازار نہ خرید لیا گا وہ بھی اللہ کو ہی منگی اللہ کو دے رہا کہ ہو سکے گا ورنہ نہیں ہو گا دوسری حدیث اندر فرمایا تاری جی کا کسمو پٹ گیا ہوگی تو منٹ میرے دے تیری مرضی ہوگی دیر اللہم مغفر ان اللہ ہوں مغ فر ان شے کا اللہ جی تیری رضا ہے تیری مرضی ہے تو مینو معاف کر دے اللہ نا لے اس قسم دیا گلا کرگو پختہ یقین منگیا جائے کہ اللہ مینو ضرورت ہے تیرے خزانے چ تی یہ چیز موجود ہے مینو دے دے ورنہ دس میں کہ کوئی ہو رستا دکھا دے کوئی ہوا دس دے میں اتنے چلا جا میں تیرے دروازے سے آ گیا میں تو تیرے کولو ہی تعریف اپنے اپنے بزرگی بیان ان اپنی بھی اور اپنی انکساری تھی اپنا خلوص بیان کر رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرنے ہاں تیرے کو ہی منگنے ہیں اگے چلتا ہے اس دن اس سے رہو چل مستقیم اللہ فرما رہے ہوں بڑا ہی اچھا انداز اختیار کیا جیسے بہت بند رہو میں اپنے اس بندے نو دے دینا ہے جو کچھ منگنا ہے اور منگتا کی ہے اس دن ہستے رہو چل مستقیم دکھا دے سی رستے چلا دے سیدے رستے سے قائم کر دے اللہ اکبر وما اللہ خالص کر کے نیتہ نیک کر کے یت روحے ہو کے میرے واسطے کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے آ جاؤ یو کی مسا نماز قائم کر اللہ کے ذکر کی سب تو بہترین صورت اور شکل ہے باقی سارے احکام زمین تے ہوئے ہیں اللہ کی طرف موصول ہوئے ملے نماز وہ تحفہ ہے جہاں اللہ نے اپنے حبیب نرس سے بلا کے در عظمت یہ برائی حضرت موسا علیہ السلام نے یہی سوال کیا اے محمد امین اللہ مکرب فرشتے ہیں وہ امین دیانت دار اور امانت دار فرشتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اللہ کا پیغام اللہ کی طرف احکام وحی صرف اور صرف جبریل ہی لے کے آنے رہے اللہ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ بدلیا جا ادار فرشتہ اہم مقرب فرشتہ مگر میرا رات ایک مقام ایسا آ گیا کہ جبریل امین پہن لگے اے اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میری ہن آخری حد آ گئی ہے نہ اس تو اگے مجھے اجازت ہے نہ میرے اندر طاقت ہے میں اس تو اگے نہیں جا سکتا لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جتھے جبریل رک گئے اور اپنی آخری حد بیان کی اتو اجے اللہ تک پہنچن واسطے ستر ہزار نور دے پردے باقی سن چلے آؤ. اللہ علیہ وسلم. قریب بلا کے نماز کا تحفہ دن سان قدر نہیں جی اہمیت کا احساس نہیں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے یہ دے اندر ہی ایک ایسی حالت ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب تو زیادہ قریب پہنچا ہوا ہو کوئی دوسری حالت نہیں کوئی دوسری عبادت نہیں نماز اندر ایک ایسی حالت ہے سب تو زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے ہو جانا ہے وقت خود وقت فیصلہ کر میرے قریب آ جائے بشرطے کے یہ احساس ہوئے کہ میں اپنے جسم کا سب تو بہترین اور ممتاز حصہ پیشانی اپنی اپنے مالک کے قدم سے رکھنی چاہیے موسا علیہ السلام نے واپسی سے پوچھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ قریب بلایا این شان اور آپ قرب حاصل ہوا امبا آپ سیر اور سفر کرایا تے کوئی تحفہ بھی ملیا اللہ کی طرف محمد روز دن اور, رات اندر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ہوئے توحفے نو لے کے واپس تشریف تیار ہے رحم اللہ موسا اللہ کی کروڑ ہار رحمت ہو جائے یہ نماز مقدار والی چلے آ رہا ہے کہ اسرائیل میں اپنی امت اپنی قوم بنی اسرائیل دی بڑی آزمائش کر چکا لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز اندر بڑے سست واقع ہوئے ہیں یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں اے اللہ کے رسول کچھ کٹ کرا دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی اللہ جو زیادہ ہے موسی علیہ السلام کو بہترین مشورہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث لمبی ہے میں اپنے رات دی باہر کا با اندر درخواست کی تھی. اللہ نمازیں کچھ کٹ نہیں کیتیاں جا سکتی اندر تخفیف نہیں ہو سکتی اللہ زیادہ نے اللہ نے دس مف کر دی دیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملاقات ہوئی تخلیف ہوئی دعا کی تی علیہ السلام بار بار یہ یاد کرتے رہے اور لو ہوا کرا لو اور تخلیف کرا لو کہ کے باقی رہ جسے پنجیاں انہوں نے مشورہ عجیبی ائی تھی کہ یہ بھی زیادہ نے اور کٹ کر آلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان عبدس چون ایسے الفاظ نکلے فرمایا موسیٰ میرے رب نے پنجاب فرض کی سن تو اڈے تجربے تو اڈے مشورے دی روشنی اندر میں اللہ دی باردہ اندر درخواست کرنا چلا گیا میرے اللہ نے میری درخواست رد نہیں کی اللہ معاف کرتا گیا تخصیص کرتا گیا پنج باقی رہ گئی کہہ رہے ہو مزید کمی کرا لو ہوں تو میرے شرم آ رہی ہے کہ پنجاب نے اور میں یہ بھی کہ مزید تھوڑیاں کر دیتی جان میرے شرم آ رہی اللہ بات این پیاری لگی فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تُن لے جاؤ جا پڑھ لے گا میں وہاں ہی لکھوا دیا اندر اصول بنا کے پیش دیتا من جا دس گنا ادر اور سوا ضرور دے دیا گنج پنجائ نماز اصل کی قدر کی نعمت جی اور اس کی اہمیت سمجھی اس نعمت اس اللہ اللہ یقین ہی نہیں آیا ایمان ہی نہیں اس بات تے کہ دل اطمینان پکڑتے ہیں دل مطمئن ہوں جی اور چین ملتا ہے صرف اللہ دے ذکر نال. اللہ دی یاد نل جائے مال و دولت نال دل اطمینان نہیں پکڑ دے انہوں سکون نہیں حاصل ہوں جاؤ ہسمت اور سلطنت کے حکومت نال دل مطمئن نہیں ہوں اللہ کے ذکر نہ اطمینان کرتے نماز آسمان تے کے عرشتے بلا کے ارش سے بلا کے تحفہ دیتا ساری زندگی ایدی پابندی فرمائی ایدہ خیال رکھیا صحابہ دی حاضری لگا دے محمد اللہ جس طرح کلاس اندر بچیاں دی حاضری لگتی ہے نا ہر نماز تو بعد حاضری لگتی سی نمازیاں دی صحابہ دی, دی دیکھ دے سلام تو بعد او کلما جڑے مخصوص نے او پڑھتے پڑھتے صحابہ کی طرف رخ محمد اللہ علیہ وسلم. اگر نماز اندر کسی ساتھی کولو کسی مختلف کولو کوئی غلطی سازت ہوئی ہوں پہلے تے او بھی اسلام فرمانے او اس غلطی دا پتا کس طرح چلتا اللہ نے آپ یہ عطا کیتا اطایتا کہ آپ نماز اندر کھڑے جماعت کرا رہے ایک ایک سحابی حرکات و سکتات سخاتا اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں نماز کی حالت اندر اللہ آپ سارا کچھ دکھا رہے تاکہ اسلح ہو سکے دروستی کی جا سکے اور حدیث حریف ایک واقعہ اس بات سے اہم شاہد ہے کہ ایک صحابی آئے رضی اللہ ہوتا ان مسجد نبوی کے دروازے پہنچے اللہ اللہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں صحابہ پیچھے سفا بن کے نماز پڑھ رہے نے کہ آپ رقو کی حالت اندر نے وہ صحابی دروازے تہنچے اتنی رقو کی حالت اندر ہی آپ کے ساتھ ملے نماز پڑھی گئی سلام پھیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا رکوع نہ بہت ہو جائے وہ کوئی رکوع کردہ کردہ آ کے سب دے دسیا نہیں کوئی بات نہیں ہوئی اللہ نے دکھا دیتا کہ ایک ایسا کیوا آیا دے جن دروازے تو اس اندر لگتے ہی دیکھا کہ رکو اندر گئے ہوئے ہیں اس رکو کر حاضری لگتی روک فرتے سبا والے جیڑا نظر نہ آ رہا ہوں وہ نام لے کے پوچھتے اے نہ پلان اے نہ پلان اب فلان فلان دوست کتنے فلان کتنے فلوں کتنے اگر وہ اندر ادھر عزیز ان رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ کیا ہوا مسافر آپ پھر بھی مطمئن ہو جانے کہ اللہ تیرا شکر ہے ساڈا کوئی ساتھی گھر نہیں بہٹا ہوا نماز کا وقت ہو جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو گھر نہیں بہتا ہوا بلکہ وہ اتنے موجود ہی نہیں مسافر کیونکہ یہ سوچا بھی نہیں سی جا سکتا کہ مسلمان ہو گئے نماز کا وقت ہو جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو مسلمان گھر بیٹھا ہوگا یہ تو سبور بھی نہیں جا سکتا یہ تو ساڈا ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تیئی آنس نہیں آئی کسی کے دارے اندر خبر ملتی وہ مریض اللہ سن چل نہیں سکتے سن جماعت رن ورنہ سامنے بہانا چاہیے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری تک مسجد اندر آ کے نماز پڑھا رہے کہ ایک صحابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے ایک کندے تو آپ نے پکڑے ہے حضرت مسجد مکان ہے کہ ارلے پاسے پکڑ کے لیا رہے صحابہ بیان کردے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زمین سے چلے آ رہے تھے نشان بن گیا اس حالت اندر بھی مچھے اندر آ کے نماز پڑھائی وہ مریض دنیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بےچارا کے بیمار ہے آپ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں پہنچ سکتا ہونا نہیں آ سکتا ہونا پھر واسطے جماعت کو پیچھے رہا یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف اللہ نے ندے کا اتنا فکر ہے جس سے خرشتے داہری پیش کر دینے کہ اللہ تیرے اے بندے نماز اندر ہا اے موجود سن مسجد اندر آ کے بعد جماعت نماز نے پڑھی موجود نہیں تھی, حاضر نہیں سی میں جاننا اگر وہ بیمار نہ ہوں دا تے او بھی مسجد اندر ہی آ کے نماز پڑھتا اور کسرور ہے بیمار سے میں لکھ دوں انہیں بھی اتنا ہی آ کہنا اللہ نے فکر ہوئے تے اپنے آپ کا کبھی فکر نہیں لکھ دیو میرے بندے نے بھی جماعت نماز پڑھی اس اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی صحت مند ہو طاقتور ہو جی زیادہ تو زیادہ عبادت کر سکو کر لو جب بیمار ہوں معمول سارے اسی طرح اکھوا رہا ہوں جس طرح صحت تندرستی اندر کر دو ساری عبادت اسی طرح لکھی جا رہی نماز اللہ اکبر ساری زندگی کے حفاظت کرائی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. آخری سانس ہے وشال بلر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی جی طرف پیغام آن والا ہے آپ یہ بات محسوس کر رہے ہیں اور فرما اللہم ال آلہ اللہم ال آلہ اللہ دنیا تیاری اتو تک مکمل ہے آخری الفاظ جڑے سن وہ نماز بارے ہندری سن کے بارے ہی اندر ہی سن لوگو نماز کی حفاظت لوگو نماز پڑھا امت نماز کی تعداد اللہ کو پاس رہے امت نے دی کنی کا اہمیت قرآن اندر اللہ نے نماز کا حکم دیتا. اللہ نے ایک دفعہ فرما دینا نہیں کافی تھی ایک اندازے کے مطابق قرآن مجید اندر سات سو مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دت سو مرتبہ بار بار یاد دہانی کرائی بار بار اپنا حکم سنایا کہ دیکھنا اس عبادت نہیں نہ جانا نہ کرنا بن جانا. بندے نو کننا خوش ہو کے نماز واسطے چاہیے کہ میں اپنے اللہ گل بات واسطے جارے. دنیا میں معمولی جا کسی حکمران انسان نو موقع ملتا ہو گل بات کراس جان دے اچلتا گھبتا جانا ہے دستا جانا ہے میں فلاں جگہ سے چلیا کہ سانوں کعور ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے اللہ نل گفتگو کرنے واسطے جا میں اپنے اللہ نل چیت کرنے واسطے جا شوق میں ہونا چاہیے کن انتظار اندر رہنا چاہیے مومن انتظار اندر رہندا کہ اے وقت کدو آد ہے جدو میرے کن آواز پہ ہیاس والا آؤ نماز واسطے آ جاؤ تک ہو گیا ہے ہلس والا آؤ نماز پڑھ لو نجات اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کے چلے جاؤ انتظار کرتا رہتا ہے انتظار کی قیمت اے بیان فرمائی رسول مقبول صلی اللہ یہ جڑا انتظار ہے نا بار بار کڑی دیکھتا ہے وقت دیکھتا ہے پوچھتا پھر آزان سے نہیں ہو گئی نماز کا ہاتھ نہیں ہو گیا یہ بے چینی یہ انتظار فرمایا انتظار الصلاح الصلاح مومن نماز میں انتظار اندر رہی ہیں اللہ فرشتیہ نے حکم دینا ہے میرے بندے در سارا ببتی نماز اندر لکھ دیو یہ نماز ہی پڑھ دا رہے. اے انعامات سے موجود ہیں مگر انہوں نے کوئی قدردان نظر نہیں آیا دا آؤ ملکہ اللہ کلو توفیق منگیے اللہ کلو طاقت طلب کریے اللہ کلو ہمت منگ لئیے کہ اللہ سن اپنے ایسے بندے بنا لے جمازار میرے سامنے کچھ بیمار درخواست موجود نے اللہ تعالیٰ جمی مسلمانوں سہتے کام پر ایک دو مسائل دوستان نے دریافت کی ایک اے کہ جس ویلے جنازے کو ہے دے عموماً سنن اندر آیا ہے اس ویلے کیا جاندہ ہے کلمہ شہادت ہر کندھا دین والا کندھا بدلا ہویا وہ کلمہ شہادت بلند آواز نل پکار ہے یہ شری حیثیت کی ہے پوچھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی مبارک اندر بے شمار صحابہ فوت ہوئے شہید ہوئے آپ دیاں دیا بیٹیاں فوت ہوئیاں بیٹے فوت ہوئے بیویاں فوت ہوئے قدی بھی کسے جنازے نوں اٹھان لگیاں کندہ بدلن لگیاں کسے دی زبان چو اے لفظ نہیں سن نکلے کلمہ شہادت کلمہ شہادت اے او بدعات نے جہاں دن بدن رواج پا رہی ہیں چند سال اچھ تو پہلے بھی یہ لفظ نہیں تھی سنے جانے <سؤال> <سؤال> قبر بنا کے کھڑے ہو کہ ازان والی برت بھی بڑی نو نو شروع ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ایسے کاریگر لگے ہوئے ہیں جہے اسلام مکمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں اللہ یقین ہی نہیں کہ انہوں نے انہیں یہکمل کیا ہوا کی دن رات کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام مکمل کر دیں اور یہاں بد نصیبی ہے جس چیز نو اللہ نو مکمل کر دیا مکمل شکل اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرما ہوے عمل کر کے دکھا ہوے دے اندر مزید کوئی گنجائش باقی رہ جام باقی روز نام مکمل سمجھا جائے تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس ویل جنا لے کے چلو سب تو پہلی بات تو پہ اے ہے کہ اپنی موت ہوں یاد کر لو کہ اب یہ چار پائی سارے کھدیاں نے کل میری چار پائی کسی اور کندھے اپنی موت کو یاد کر پھر فرمایا اگر اس بہت ہونے والے کا کوئی نیک عمل تو معلوم ہو کہ او بیان کرو کہ بڑا نمازی تھی، بڑا, تھی، بڑا سچا، سچ بولن والا تھی، بڑا جو بھی کوئی اگر معلوم ہوکر کرو کیوں فرمایا جنازے دے نال نال فرشتے جا رہے نے تسی جیڑی بات بیان کرو گے فرشتے گواہ بنتے چلے جان گے پیامت گواہی دے دیں گے اللہ یہ بارے اندر لوگ اے پھر فرمایا اگر کوئی غلط عمل کوئی گناہ تو وہ معلوم ہوئے قطعا ذکر نہ کرنا پولیس بھی گواہ بات چلتے ہوئے ضرور شریف پڑھتے چلے جاؤ اس فوت ہونے والے واسطے بخش دیا دعاوں کر کرتے چلے جاؤ کلمہ شہادت نہ پڑھیا گیا نہ پڑھنے کا حکم دا دتا گیا نہ یہ کتنے سبوت ملتا ہے یہ بہت بڑی بتعت شخص ہو چکی کہ او کی کرے؟ کیا او پوری نماز مکمل کر کے سلام پھیرے یا امام دلام پھیر دے سلام نماز نماز ایسی ہے جی فرض نہیں فرض کفایہ ہے فرض اے اور فرض کفایہ دو قسم کے فرض نہیں فرض اہم تو مراد ہے کہ جنا سر کوئی شخص خود ادا نہیں کرتا وہ فرض پورا ہی نہیں ہوتا ادا ہی نہیں ہوتا خود کرنا پہنتا کہ فرض کفایہ تو مراد ایسا فرض ہے کہ مسلمانوں سے چند آدمی مل کے وہ کام کر لیں انہوں سارا کی طرف ہی شدار کر لیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے فرض اہم ہوں حکم اسی کہ جن نماز مل گئی ہے جماعت وہ تے امام دے پیچھے پڑھ لو جہی رہ گئی ہے وہ باقی پوری کر لو لیکن فرض کفایہ اندر اے تاکید نہیں جدوں کوئی ملتا ہے جنا کچھ پڑھ سکیا ہے وہ پڑھ کے امام ایمام دس سلام پہ انہوں مزید کچھ بعد پڑھنے کی ضرورت کسی دوست نے یہ سوال بھی کیتا ہے کہ کیا فلان فلان د پچھے نماز پڑھی جا سکتی میں نام نہیں لینا سا مشن تاثر پہرانا نہیں دو تین ایسے گروہ اور ایسے فرقے دے نام لکھے گئے کوئی ضرورت نہیں نام لینا مسئلہ سیدھا سادہ اس طرح پوچھنا چاہیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی نماز پڑھا رہا ہونے پیچھے نماز پڑھ سکنے ہاں یا نہیں پڑھ تو سوال یہ کرنا چاہیے کیونکہ نماز انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا نماز کا نے نماز کے بارے اندر خصوصی طور پر پہ فرمائی بخاری شریف اندر یہ حدیث موجود ہے فرمایا کو نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینو پڑھتے من دیکھتے وہ نماز حدیث دیا کتاباں موجود ہے بڑی تفصیل موجود ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سانو کی پتا ہے جی حضور کس طرح پڑھتے ولیہ وسلم جنہوں نے پیچھے پڑھیا نماز جنہوں نے آپ کو پڑھ دیاں دیکھیا پڑھا دیاں دیکھیا انہوں نے ایک ایک بات بیان کر دیتی ہے اور بڑی دیانت داری تھی، امانت داری امانت دیاداری امانتداری سوال یہ ہے کہ سنت کے خلاف اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہوتے پچھے نماز ہو جاندی ہے یا نہیں حدیث دے حوالے میں کرنا رسول اللہ صلی اللہ ولیہ وسلم نے فرمایا تارے سنت میری سنت نا شخص طریقے نو ہے اللہ دی رحمت نہیں اللہ دی لانت ہو جاتی ہے میری سنت دا تارک لان ہے ملعون ہے سوال ہوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان بنائے دے بھی قابل رہے کہ دوسری حدیث من شخص کے کے حریقے چی ہوتی فرمایا من بکا را سا جن کسے طریقہ اپنا آنگا ہے. وہ بدتی, ہے. فرمایا, من بدتی دی عزت کی دی. اللہ کے نزدیک کو کوئی طاقت اسلام چاہتی ہے ایمان دی عزت کر دے ہو اسلام نٹاؤ والی طاقت دی مدد کر دے جی وہ باوجود عزت نہیں دل سے عزت نہیں وہ پچھے نماز کس طرح ہو سکے فیصلہ خود کر وقت زیادہ ہو رہا ہے کسی دوست یہ خواہش ہے کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ جنازہ سنت مطابق نہیں ہو سکیا نماز جنازہ غائبانہ ادا کر دیا جائے نماز تو بعد انشاءاللہ شاء اللہ ابھی انہوں کی اہلیہ کا نماز جنازہ غائبانہ ادا کریں گے